گیارہ ذیلجا نمبر ایک آج کے دن تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے نمبر دو آج کی رمی کا مستحب وقت زوال کے بعد سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک ہے غروب کے بعد مکرو ہے مگر بارہویں تاریخ کی صبح طلوع ہونے سے پہلے پہلے رمی کر لی جائے تو ادا ہو جاتی ہے دم لازم نہیں ہوتا نمبر تین اگر بارہ زلیجہ کی صبح طلوع ہو گئی تو اب گیارہ زلیجہ کی رمی کا وقت فوت ہو گیا اس کی قضاء اور جزا دونوں لازم ہوں گی یعنی بارہویں تاریخ کو بارہ کی رمی بھی کرے گا اور گیارہ کی فوت شدہ رمی کی بھی قضاء کرنی ہوگی اور دم بھی واجب ہوگا رمی کا طریقہ آج کے دن رمی کا طریقہ یہ ہے الف جمرہ اولہ چھوٹے شیطان پر سات کنکریاں اسی طرح ماریں جس طرح دس تاریخ کو جمرہ اقبا کو ماری تھی با اس کی رمی سے فارغ ہونے کے بعد مجمع سے ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کم سے کم اتنی دیر ٹھہریں جتنی دیر میں بیس آیات پڑی جا سکیں اور اس وقفے میں تکبیر تحلیل استغفار اور درود شریف میں مشغول رہیں اور دل جمی سے دعا کریں یہ بھی قبولیت دعا کا مقام ہے جیم اس کے بعد اس کے بعد جمرۂ بستا درمیانی شیطان پر آئیں اور ویسے ہی سات کنکریاں ماریں جیسے پہلے مار چکے ہیں دال پھر اوپر مذکور طریقے کے مطابق دعا و استغفار وغیرہ میں کچھ دیر مشغول رہیں راہ پھر جمرہ اقبا بڑے شیطان پر آئیں اور اسے بھی حسب سابق سات کنکریاں ماریں اور اس کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہریں کیونکہ اس کے بعد دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے البتہ وہاں سے واپس ہو کر چلتے ہوئے دعا مانگ لیں نمبر چار اپنے خیمہ میں واپس آ جائیں آج کے دن بس اتنا ہی کام تھا بقیہ وقت تلاوت ذکر اللہ اور دعاؤں میں مشغول رہیں غفلت اور فضول کاموں میں وقت ضائع نہ کریں کپڑے وغیرہ تبدیل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں لیکن رات مینہ میں ہی گزارنی ہے